<تصال> جی سبق کی طرف سبق الحمد للہ الحمد اللہ الرحمن <تصال> اسم کے اوراب کی جو اقسام چل رہی تھی اسم کے اورا کی نو اقسام ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ نو اقسام ہیں اسم کے عراب ان کن صورت میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم. کبھی کبھی جو ہے وہ عراب لفظی ہوگا کبھی کبھی اراب حرکتی ہوگا تمام تر تفصیل کے ساتھ پھر کبھی کبھی عراب لفظن ہوگا کبھی عراب تقدیرن ہوگا خیر بہرحال تو نو اقسام میں سے سات اقسام ہم پڑھ چکے ہیں آج کا سبق ہے آپ کا تقریر اور میرے پاس جو کتاب ہے ریات النحب و قدیم کتب خانہ کی ہے اس کا صفحہ نمبر ہے سولہ یہ پیج نمبر آٹھویں جو قسم ہے کی، وہ یہ ہے کہ حالت رفیع جو ہے وہ تقدیر ذمہ کے ساتھ ہے اور حالت جری جو ہے وہ بھی کیا ہے کثرا کی تقدیر کے ساتھ یعنی حالت جری میں کثرہ تقدیری لیکن حالت نسوی جو ہے اس میں فتح لفظی ہے یعنی دو صورتوں میں عراب تقدیری ہے اور ایک صورت میں عراب کیا ہے لفظی ہے اور حرکتی ہے ٹھیک ہے یہ تو تینوں صورتوں میں حرکتی لیکن دو صورتوں میں مقدر ہے ایک حالت رفیع میں عراب مقدر ہے اور ایک حالت کثرہ میں حالت جرری میں حالت کسرہ نہیں ہوتی حالت ذرری ہوتی ہے لیکن اس پر کسرہ ہوتا ہے تو حالت جرری میں کسرہ تقدیری لیکن صرف ایک حالت ہے جو حالت نسبی ہے وہ کیا ہے فتح لفظی کے ساتھ ہے اس میں عراب تقدیری نہیں ہے تو یہ والا جو اعراب ہے اٹھویں قسم والا کی حالت رف... حالت آ... رفع میں ضمہ تقدیری حالت جر میں کسرہ تقدیری اور حالت نصب میں فتح لفظی یہ والا اعراب خاص ہے اس میں منقوش کے ساتھ اس میں منقوس یہ والا عراب صرف اس میں جاری ہوگا اب یہ کہ منقوس کیا ہوتا ہے ہر وہ اسم کے جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو مقصور ہو اس میں منقوص کیا ہے ہر وہ عشم جس کے آخر میں یا ہو لیکن یا سے پہلے والا عرض کیا ہو مقصور ہو ٹھیک ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس اسم کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ والا اعراب جاری ہوگا حالت رفع میں ضمہ تقدیری حالت جر میں کسرہ تقدیری حالت نصب میں فتح لفظی اب یہ, یہ والی بات کہ حالت رفعی میں اور حالت جرری میں کثرت یہ اعراب تقدیری کیوں ہوتا ہے تو یاد رکھیے میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ جو بعض یہ جو تقدیری والی صورتیں ہیں اوپر جو ساتویں قسم گزری ہے اس میں تینوں صورتوں میں اعراب مقدر تھا تو وہاں پر جو اعراب تقدیری تھا اس میں عراب آنا ہی متاثر تھا نا الف مقصورہ کے ساتھ ٹھیک جو نہیں تھا امید ہے ریکارڈنگ سن لیے نہیں سنی تو ضرور سن لیجئے گا تو اعراب لفظی وہاں پر نہیں آ رہا تھا اس لیے کہ متعذر تھا آ ہی نہیں سکتا تھا پڑھنا ممکن ہی نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن آج کے سبق میں جو اعراب تقدیری ہے دو سو میں یعنی حالت رفعی میں اور حالت جرھی میں یہ کیوں یہ اس لیے اعراب تقدیری ہے کہ یہاں پر اعراب لفظی شکیل ہے یعنی پڑھنا ذرا مشکل ہے اس کو ٹھیک ہے نا ثقیل ثقل سے ہے بوجھ بوجل تو مشکل ہے یعنی یہ والا اعراب پڑھنا کیا ہے مشکل ہے اب مثلا میں آپ کو کہتا ہوں اب انہوں نے اس میں منقوض کی مثال دی ہے لفظ القاضی سے اس میں منقوض تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہوتے جیسے القاضی قاضی کو دیکھیں آپ آخر میں یا بھی اور ما قبل مقصور بھی ہے اب اگر اس کو آپ حالت رفیع میں جا القاضی پڑھیں گے تو قاض پڑھنا ذرا مشکل ہے قاضیو آپ پڑھیں نا قاضی تو کہہ دیتے ہیں ہم سب کہتے ہیں قاضی صاحب آپ کسی کو کہنا نا قاضیو صاحب تو بڑا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے آخر میں ضمہ پڑھنا مشکل ہے ثقیل ہے تو اس لیے عراب لفظی جو ہے یہ ثقیل ہے مشکل ہے پڑھنا اس لیے یہاں پر عراب تقدری ہوتا ہے اسی طرح آپ حالت جرری میں آ جائیں کاضے اسی کو غراب یہ کہیں قاض یہ یا قاض یہ بھی مشکل ہے ٹھیک ہے نا کثرت پڑھنا بھی لیکن ایک عراب ہے کوئی سے قل نہیں آتا وہ ہے فتحہ والا عراب القاضیہ قاضیہ کوئی مشکل نہیں ہے یعنی بالکل پڑھا جاتا ہے اور نارمل حالت میں یعنی شکیل اور مشکل نہیں ہے پڑھنا حالت, رفع حالت نسبی میں البتہ حالت رفائی میں اور حالت جری میں کیا ہے عراب لفظی پڑھنا مشکل ہے اس لیے حالت جری میں اور حالت رفیع میں عراب کو تقدیری مان لیا جاتا ہے یعنی حالت رفی میں ضمہ کو تقدیری اور حالت جرری میں کسرہ کو تقدیری اور القاضی پڑا جاتا ہے دونوں صورتوں میں البتہ ایک صورت بچ جاتی ہے حالت رسمی میں کیونکہ وہاں پر شکل اور مشکل نہیں ہے اس لیے وہاں پر عراب کیا ہوتا ہے اپنی حالت میں عرآب بدستور برقرار رہتا ہے یعنی حالت عراب لفظی دیکھیے گا جی کتاب میں آ جائے السام السام تقدیر ضمہ آٹھویں قسم جو اعراب قسم کے اعراب کیا ہے وہ یہ کہ ان اور رف حالت رفعی بے تقدیر ضمت کے مقدر ہونے کے ساتھ ہو تقدیر ذمہ کے ساتھ ہو حالت رفع میں زما تقدیری ہو والجر جرم بے اور حالت جرری میں کثرہ تقدیری ہو و نصف اور حالت نظری فتح لفظی کے ساتھ ہو لفظ فتح لفظی کے ساتھ یہ تو ہو گیا اعراب آٹھویں قسم کا اب یہ اعراب جاری کس پر ہوگا کہتے ہیں یہ والا جو اعراب ہے اس میں منخوض کے ساتھ اب منخوض کی تعریف وافی آخری ہی یا ان ماں قبلا ہاں اسے منخوض وہ ہوتا ہے کہ جس اسم کے آخر میں یا ہو لیکن یا سے پہلے والا حرف کیا ہو مقصور ہو یعنی پہلے والے پر کسرا ہو تو یا ما قبل مقصور کل قاضی جیسے کہ لفظ قاضی اب دیکھو قاضی میں یا ہے اور اس سے پہلے والا حرف ضاد ہے اس پر کسرہ ہے زیر ہے اب تینوں حالتوں کا تقولو آپ کے ال القاضی القاضی مررت بالقاضی چونکہ حالت جرری جو ہے مررت بالقاضی بل والی اس میں عراب کی اپنی حالت پر ہے اسی طرح یعنی عراب تقدیری ہے لفظی نہیں ہے جاءن القاضی اس کے اندر بھی عراب کیا ہے تقدیری ہے لفظی نہیں ہے ضمہ البتہ حالت نصبی جو رعیت القاضی ہے اس کے اندر حالت اعراب جو ہے وہ کیا ہے لفظی ہے کیونکہ وہاں پر اس کا آنا کوئی مشکل کوئی شکل نہیں ہے جی تو اعراب کی آٹھویں قسم اور اس کا اختصاص کے یہ والا اعراب کون سی قسم پر جاری ہوگا بات سمجھ میں آئی ہوں تو آٹھویں قسم یہی ہے کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری حالت نصب میں فتحہ لفظی حالت جر میں کسرہ تقدیری یہ والا اعراب جاری ہوگا منخوض پر اس میں وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو بس یہ ہے آپ کا سبق باقی رہی بات یہ کہ حالت رفع میں اور حالت رفعی میں اور حالت جردی میں عراب تقدیری کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اعراب، اعراب کا تلفظ یعنی اس کا پڑھنا یہ کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اس لیے جی عبارت کو ذرا ایک نظر لیجیے گا میں صرف عبارت پڑھوں گا تقدیر و ہو معافی آخری القاضی <سؤال> ریت القاویہ مررت بالقوی ٹھیک ہے جی یہ تھی آٹھویں قسم اس کے بعد کے عرب کی آخری اور نوی قسم الواو و نسب ٹھیک رفع میں حالت نصب اور میں کیا ہے یا لفظی یعنی حالت نسبی اور حالت جرری میں تو اعراب جو ہے وہ کیا ہے لفظی ہی ہے یعنی ٹھیک ہے یہ لفظ ہے اعراب ایک صورت تو یہ سمجھے کہ نوی قسم کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت حرکت نہیں ہے بلکہ اعراب بل حرف کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو اعراب ہوگا وہ حروف کی صورت میں ہوگا حالت رفا میں و حالت نصب و جرم یا وغیرہ ٹھیک ہے تو اعراب بالحرکت حرکت نہیں ہے اعراب بالحرف حرف نویں قسم کا پھر اس میں سے یہ کہ ایک جو حالت رفائی ہے اس میں کیا ہے و تقدیری ہے یعنی واؤ وہاں پر لفظوں میں نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے تقدیری ہے البتہ حالت نصب اور حالت جر میں یہ کیا ہے؟, لفظن ہے حالت نصب اور جرم یا کیا ہے؟ لفظن ہے. اب کہتے ہیں یہ والا اعراب کہ جس میں حالت رفیع میں و تقدیری ہو اور حالت نصبی اور جرم میں یا لفظی ہو یہ والا اعرا خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جبکہ وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف اس کو ہم نے استثنا کیا تھا پہلے والی ایک قسم سے کہ ہر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو جہاں مذکر سالم کے علاوہ جہاں مذکر سالم کے علاوہ دنیا جہاں کا کوئی بھی اسم جو یا متکلم کی ہو مضاف ہو تو اس کا اس کا اعراب ہم نے کیا کہا تھا حالت رسم میں ضمت تقدیری حالت نسم میں فتح تک حالت جرم میں تک دیر جیسے ہم نے پڑھا تھا غلامی رہی تو غلامی مررت و بغلامی ٹھیک ہے کہ ہر وہ اسم جو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دنیا کا بھی یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کے علاوہ تینوں صورتوں میں تقدیری ہوگا حالت رفم ذمہ تقدیری حالت نصم میں فتح تقدیری حالت جر میں کسرہ تقدیری لیکن اب یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ جس کو ہم نے استثناء کر دیا تھا کہ جامع سالم کے علاوہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب جامع مذکر سالم جب مضافہ ہوگا یا متقلم کی طرف تو اس کا اعراب کیا ہوگا تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے عراب کیا ہوگا حالت رفع میں حالت رف میں و تقدیری کیا چیز و زمانی حالت رفع میں و تقدیری حالت نصب اور جرم کیا ہے یا لفظی یہ والا عراب خاص ہے کس کے ساتھ جامع مذکر سالم کے ساتھ جب کہ وہ مضاف یا متکلم کی طرف مذکر کی مثال تو مسلم ہوتی ہے مسلم اب جا ان مسلمیہ یہ کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا مونا لیکن چونکہ ہم نے بتایا کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں مذکر سالم مضاف یا متکل کی طرف اب ہم مسلمون جمع کا سیغا ہے اس کی ہم نے اضافت کرنی ہے یا متکلم کی طرف چلیے جی آ جائے آپ کو پتہ ہے ہم نے کل یعنی گزشتہ سبق میں گزرا ہے کہ اور جمع قانون جو ہوتا ہے وہ اضافت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے ساتھ چلے میرے ساتھ ساتھ تسنیا اور جمع قانون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے لہذا جب مسلم کو ہم مضاف کریں گے یا متکل کی طرف تو آلریڈی اس کا جو نون ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا گر جائے گا تو اب باقی کیا رہ جائے گا مسلم جب نون گر گیا تو مسلموں باقی رہ گیا ٹھیک ہے نا اور اس کی اضافت کرنی ہے یا متکل کی طرف اب جب اس کی اضافت کی تو کیا بن جائے گا مسلموش مسلم ٹھیک ہے تو مسلم اب جو ہے واؤ اور یا کا اجتماع ہوا ہے وو اور یا ایک جگہ پر واقع ہو گئے ہیں اکٹھے مسلموش اور یا اور دونوں حروف مداح ہیں ٹھیک ہے واؤ اور یا تو قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ وا اور یا جب دونوں ایک کلمہ میں اکٹھے ہو جائیں اور ان دونوں میں سے ایک ساکن ہو تو پھر جو ساکن ہو اس کو پہلے تو دوسرے کی ہم جینس کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسرے میں ادغام بھی کر دیتے ہیں مرمیجن والا قاعدہ لگتا ہے اس میں کہ وہ اور یا کیا ہوں اکٹھے ہوں ان میں سے پہلا ساکن ہو تو پہلے والے کو دوسرے کا ہم جنس کرتے ہیں پھر پہلے والے کو دوسرے میں ادغام بھی کر دیتے ہیں اب کرتے ہیں جی ہم مسلم مونا کی جب اضافت کی یا متکلم کی طرف تو نون کو گرا دیا مسلم یا ہو گیا آپ علمنا ہمیں بڑی تفصیل سے اس کو بڑے پوری مثال دے کر سمجھا دے کے آپ آ چکے ہیں مسلم مہیا ہو گیا اب و یا دونوں ایک کلم میں اکٹھے ہو گیا پہلے والا جو ہے وہ ساکن ہے یعنی وسلم مسلمو دیکھو واؤ پر کوئی اعراب نہیں ہے زیر زبر پیش نہیں ہے ساکن ہے لہٰذا ہم پہلے واؤ کو یا کریں گے یعنی وا کو پہلے یا سے بدلیں گے اور پھر پہلے والی اب جو وا جو یا بن گئی ہے اس یا کا دوسری یا میں ادغام کریں گے تو مسلمو یا سے پہلے مسلم میا ہو دو ہوگی اب پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے تو مسلم ما جا اب پھر یہ ہے کہ شکل کی وجہ سے کہ یا اپنے ماقبل میں کسرہ کو چاہتی ہے ضمہ اس کے لیے ثقیل ہوتا ہے مسلمیہ پڑھنا ذرا مشکل تھا اب اس کے لیے اس کو کیا کر دیا یا سے یا کہ ماقبل کی حرکت اس کے مافق لے آئے اور کسرہ دے دیا کس کو میم کو اب کیا بن جائے گا مسلمیہ نہیں ہوگا بلکہ مسلی میاں ہو جائے گا لیکن جہاں مسلم مسلمیہ تو ہم پڑھ لیں گے لیکن یاد رکھیے گا کہ یہاں پر وا کیا ہے تقدیری ہے اصل جو اعراب ہے یہاں کا وہ وا والا ہی ہے جو مذکر سالم والا عراب ہی لیکن یہاں پر اب وا کیا ہو گئی ہے تقدیر مقدر ہو گئی ہے چھپ گئی ہے کس لیے اس لیے کہ چند اصول اور قواعد کی وجہ سے اس کو چھپنا پڑا لہذا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا متکلین کی طرف تو اس کے عراب یہ ہوگا کہ حالت رفع میں بہت تقدیری جبکہ حالت نصب اور جر دونوں میں کیا ہے یا لفظی اس میں کوئی تقدیر نہیں آتی آپ کہہ سکتے ہیں جا انی مسلمیہ رائی تو مسلمیا مرڑ تو مسلم میاں ٹھیک ہے تینوں صورتوں میں کیا ہے یعنی بادری دو صورتیں جو ہے ان میں کوئی مسئلہ نہیں مسلم میں وہاں پر تو کوئی قاعدہ لگتا ہی نہیں وہاں پر تو پہلے سے ہی یاہو موجود ہوتی ہے واو وغیرہ ہوتی نہیں اس میں آئی بات سمجھ جی مسلم ہونا کی ترکیب سمجھ میں آئی کہ مسلم میں کیسے قواعد ہوئے مسلم پہلے اس کو جب مضاف کے یا متکلم کی طرف تو انہوں نے رابی گر گیا مسلمو رہ گیا اب یا متقلم کی طرف اضافی کی تو مسلم ہو گیا اور مرمیجن والے قاعدے کے مطابق دیکھا کہ واو اور یہ جب دونوں اکٹھے ہوں اور ان دونوں میں سے پہلے ساکن ہو تو سا پہلے والے کو دوسرے کا ہمجنس کرتے ہیں پھر پہلے والے کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں لہذا ہم مسلم میاں کی وہ کو پہلے یا کریں گے پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے تو مسلم مہیا ہو جائے گا پھر کیا ہے یا اپنا ما قبل کثرہ چاہتی ہے جامع اس کے لیے ثقیل ہوتا لہذا اس کی تابے داری کرتے ہوئے ہم نے پہلے والے کو بھی کیا کر دیا کسرہ دے دیا تو جا مسلمیہ ٹھیک کتاب اب تاثر الواو نصب و یہ ہے نومی قسم کا اعراب کیا جیتے ہیں حالت رفا میں تقدیری و نصب و بلیافظ حالت نصبی اور جری میں یا لفظی وس بے جم علم علم تکلے میں یہ والا جو اعراب ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ جی ہاں نومی یہ والا اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جبکہ وہ مذاف ہو یا متکل کی طرف ٹھیک ہے تقول جیسے آپ کہتے ہو جا ان مسلم جا انی مسلم تقدیر اس کی تقدیر یا اس کی تفصیل یہ ہے تقدیر, اس کی تقدیر یعنی اس کا جو مقدر ہم نے کہا ہے کہ واؤ مقدر ہے وہ کیسے کہتے تقدیر مسلمو یا اس کا جو مقدر ہے, ہے اجتماع یعنی شروع میں ہم جیسے ہی مسلم رادی کو ساخت کیا اس کی اضافت کی یا کی طرف تو مسلم مویا بن جاتا ہے ہمارے سامنے اجتماعاتل وا ولی او وا اور یا اکٹھے ہو گئے وال دونوں میں سے پہلے والا جو ہے وہ کیا ساکن ہے ساکن ساکنس مہیا میں وا اور یا میں سے دیکھا تو اچھا فکل بتل فقلب و فکل مطلب ہوتا ہے پھیر دینا تکلیف کرنا نیچے والا حصہ اوپر کر دینا اوپر اور نیچے کر دینا الٹا کر دینا بس فکل بتلوا یا ان بس واؤ کو یا میں تبدیل کر دیا اچھا پھر کیا کیا وہ فلیا اے اب جب واؤ یا سے بدل گیا پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا مت اللہ افلیا اے اچھا اب کیا بن گیا مسلم منگیا تھا دلاتے مسلم میا کا جو دوسری والی میم ہے اس کا جو زمت اس کو کسرت سے بدل دیا دلاتے ضمہ کو کثرت سے بدلا اب دلا یوگ دلو دلت کیا ہے ماضی مجول کا سیغ ہے لیکن کیا مطلب بدل دینا ذمہ کو کسرہ سے بدل دیا کیوں دی بے مناسبت, کی مناسبت سے کہ یا اپنا ماقبل کسرہ چاہتی ہے لہذا کیا بن گیا؟, بن گیا تو اب ہم کہہ سکتے ٹھیک ہے آئے گی بات سمجھ بات بھی سمجھ میں آ گئی اور اراب بھی سمجھ میں آ گیا تو خلاصہ یہ نکلا نو قسم ٹھیک ہے آخری قسم جو قسم کے عراب کی ہے وہ کیا ہے حالت رفع میں واؤ تقدیری حالت نصب اور جرم یا والا عراب خاص ہے جمع مذاکر سالم کے ساتھ جبکہ وہ مضاف ہو یا متکل کی طرف ٹھیک ہے اس کے اندر اس کی مثال سب سے پہلے و تقدیری کی جا انی مسلم میئیا اب اس کی جو تقدیر ہے یعنی اس کی جو تقدیری حالت مسلم میا کی وہ ایسے ہے کہ اصل مسلم تھا پھر اس کو مضاف کرنا چاہیے متکلن کی نظروں نے رابع کو ساکد کیا تو مسلمویا ہو گیا اب وہ اور یا دونوں ایک کلمے میں اکٹھے ہو گئے اور پہلے والا ساکن ہے تو مرمیجن والے قاعدے کے مطابق وہ کو پہلے یا سے بدلا پھر یا میں بن گیا اب یا اپنا ماں قبل کسرا چاہتی یعنی زیر چاہتی ہے اس وجہ سے کیا ہے پہرے والے کو کثرہ دیا تو مسلم بن گیا دیکھیے گا رف ہو صرفه بارثونگا بھی اتاسيو اي يكون الرفع بتقدير الغاغي والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم تقول جاءني مسلميه تقديره مسلم جاء اجتماع الواو والياء والاولى منهما ساكنه فقلبت الواو کیا فقلبت الواو يا ان عبدلتی ذمت و, و جی عبدلت ضمت و بال قسرت مناسب مسلم تو مسلمیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم میں عمل میں جان میں مال میں عمر میں صحت میں برکت فرمائے اور مجھ سے میں آپ تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں اس دعا میں بہت یاد رکھیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ